رب شاہلی صدری ویسلی اے میرے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرماتے اور میرا کام میرے لیے آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں آمین